ن زیا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں ان شا اور جو مومنوں کی روح کی گراہ نرمی سے کھول دیتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سبح پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں السابقات سبقا پھر تیزی سے لپکتے ہیں المدبرات پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں يوم ترجف میں کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا جی سہ پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا اڑو بوئیں اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے اب سورو ہے ان کی آنکھیں جکی ہوئی ہوں گی یقولون یق نون فن فیر یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے كُنَّا <نخِرَة> کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تلك <خاسره> کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی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 فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سور جاؤش اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى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 رب اور کہا کہ میں تمہارا اعلی درجے کا پروردگار ہوں فأخذه والأولى نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے اذاب میں پکڑ لیا ان في ذلك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 چلخ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا یوم مَا میں جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا بری الْجَحِيمُ لِمَنْ مولی اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی فأمّا تو وہ جس نے سرکشی کی تھی دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی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 فَإنَّ الْجَنَّتَ هِي تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی یس التی نس یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی تیم المل لکھو ہے تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام اس کا علم تو تمہارے پروتگار پر ختم ہے انما انت منذر من دو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو